اس حدیث, حدیث مبارکہ کے اندر اسلام کا وشفا کا ایک اہم ضابطہ اصول بیان کیا گیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدعی البہ کہ المدا کہتے ہیں دعوی کرنے والے جو شخص کسی پر کوئی دعویٰ کرتا ہے اسے کہتے ہیں مداع اور جس شخص پر دعوی کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مدا علے مثال کے طور پر خالد اور عمر دو لوگ ہیں خالد کہتا ہے کہ یہ کتاب میری ہے خالد کیا کہتا ہے یہ کتاب میری ہے آمر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کتاب آپ کی نہیں بلکہ میری ہی ہے اب اس بات کے معاملے کے اندر خالد دعوی کر رہا ہے کہ آمر کے پاس جو کتاب ہے وہ میری ہے یہ دعوی کر رہا ہے اس بات کا دعوی ہے لیکن جو امر ہے وہ اس کی بات کا انکار کر رہا ہے کہتے ہیں نہیں یہ کتاب آپ کی نہیں اب اس معاملے کے اندر خالد جو ہے وہ متعیل ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے ملکیت کا کہ یہ کتاب میری لیکن جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کون ہے عمر ہے اسے کہتے ہیں مدا ل اس میں مقول کا سیغا ہے اور آلیہ جواب مل رہے مطلب یہ ہے کہ اس پر دعویٰ کیا گیا آلئی اس پر المدعا دعویٰ کیا گیا اور مدعی اس میں فائل کا سیغا ہے آپ پڑھتے ہیں ہی مدعی معنی دعوی کرنے والا اب خالد مدعی ہے اور منفر بھی, کہتے ہیں اور منکر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کیا بولتے ہیں؟ منکر انکار کرنے والا کہیں کہیں پر آپ کو فکر کے اندر یہ حدیث کیوں ملے گی البینت علی المدعی والیمین علی من کہ قسم اس شخص پر ہے کہ جو انکار اب جب آپ نے مدعی اور مداح علیہ پہچان لیا کہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بات کا دعوت کرے ملکیت کا دعوت کرے یا کسی بھی معاملے کا اور مداح علیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو اور وہ اس معاملے کا انکاری ہو جیسے عدالتوں کے اندر کچہریوں کے اندر یہی یہ ہوتا ہے کہ شخص دعویٰ کرتا ہے اسے عام اصطلاح کے اندر بھی مداعع کہتے ہیں اور جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اسے مدعالے کے نام سے پکارا جاتا ہے اور مطلب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اب اصول اور ضابطہ کیا ہے شریعت کا اگر کوئی شخص دعوی کرے گا کسی بھی معاملے کا تو شریعت کہتی ہے کہ ہم نے گواہ لینے ہیں صرف اور صرف مداحی سب سے پہلے جس نے دعوی کیا ہے کہ یہ کتاب میری ہے ہم اسے کہیں گے کہ بھئی آپ گواہ لائیے اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے کہ جی ہاں یہ کتاب میں نے فلاں مکتبے سے خریدی ہے اس شخص کے سامنے میں نے خریدی ہے یہ کتاب میری ہے اور وہ دو گواہ گواہی دے دیتے ہیں تو اب ہم یہ فیصلہ کر دیں گے کہ جی یہ کتاب خالد کی ہے کیوں اس نے گواہی پیش کر دی فردے والے خالق صرف دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی, کتاب میری ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے وہ گیا تھا اور بازار کا قریب کر لے آیا بات کرتا کوئی گواہ نہیں ہے کہ, کہ اس نے خریدی ہے یا نہیں خریدی اس کی کتاب ہے یا نہیں ہے اس معاملے میں اس کے پاس گواہ نہیں ہے اب پھر ہم علی کی طرف متوجہ ہوں گے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس پوش سے پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیے یہ کتاب اس کی نہیں ہے تو کیوں آپ اس پر قسم کھا سکتے ہیں تو سے قسم لی جائے اگر مداح قسم کھا لیتا ہے کہ جی یہ کتاب میری ہی ہے یعنی عامر قسم کھا لیتا ہے کہ یہ کتاب میری ہی ہے خالد ہی نہیں ہے خالد کے نفی ہونے کی پر قسم کھائے گا اب فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ کتاب عمر کی ہی ہے خالد کی نہیں تو یہ کچھ اور ضابطہ ہے شریعت کا لہذا کبھی بھی متعی سے قسم نہیں لی جائے ایسا نہیں کریں گے کہ مدائی کو ہم کہیں کہواہ پیش کرو اس کے پاس اگر گواہ نہ ہو تو ہم کہیں تم قسم خالر نہیں متعی سے کبھی بھی قسم نہیں لی جائے گی اگر مداحی کے پاس گواہ نہیں ہے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ مدعا کو کہیں کہ بھئی تم گواہ پیش کرو نہیں مدعا سے کبھی گواہ نہیں لیے جائیں گے مدعا سے صرف قسم اور مدعی سے صرف اور صرف گواہ ہی طلب کی جائے گی اصول اور ضابطہ سمجھ میں آیا ہمیشہ سے مدعی سے گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا اس سے کبھی قسم نہیں لی جائے گی اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے یعنی مدعا اور منکر اس سے گواہ نہیں مانگے جائیں گے گواہ کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے صرف اور صرف قسم لی جائے گی تب کے جب مدعی گواہ پیش نہ کر سکے جی آپ لوگوں کو یہ اصول اور ضابطہ سمجھ میں آیا اب ہم کس مثال کے اندر خالد سے گواہی کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ بھئی گواہ پیش کریں لیکن ہم خالد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی قسم کھاؤ آمدے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ قسم کھائیں خالد کی یہ کتاب نہیں ہے لیکن عمر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بوا پیش ہے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں لگتے بندو اگر آپ لوگ کلاس میں موجود ہو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی دونوں سوتوں میں بتائیں تو صحیح نہ کم از کم جی میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ اصول اور ضابطہ سمجھ میں آگیا کہ مدعی کے لیے کیا ہے اور مداح کے لیے کیا ہے ہی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ دعویٰ کرنے والا دعوت کرے اور مداحال ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس پر دعویٰ کیا جائے آپ کے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے آپ کی ڈائس پہ ہے میں آ کر کتاب اٹھا لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب میری ہے میں نے دعویٰ کر دیا آپ پر تو یہ کتاب میری ہے تو دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں آپ کہو کہ نہیں یہ کتاب میری ہی ہے آپ کی نہیں ہے آپ مدعا اعلے ہو گئے آپ پر دعویٰ کیا ہے تو جو دعوی کرے کسی بات کا وہ مدعی ہوتا ہے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جائے وہ مدعا مداح وہ کہتا ہے کہ میرے فلاں پر دس ہزار روپے قرض ہے تو جو کہہ رہا ہے یہ مدعی ہے اور جس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ مدعا اعلے اب آبائی مدعی اور مدعا آلے کی سمجھ کہ مدرہیسے کہتے ہیں اور مداح آلے کی مدر کرنے والے کو کہتے ہیں اور مداحے جس پر دعویٰ اب شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ گواہی ہوتی ہے کہ یہ گواہ پیش کرے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ پر دس ہزار روپے قرض ہے اس کو چاہیے کہ یہ گواہ پیش کرے کہ کن لوگوں کے سامنے اس نے دیے اگر گواہ پیش کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے دس ہزار روپئے دوسرے پر لازم ہو جائیں گے لیکن اگر اس کے پاس گواہی نہیں ہے تو پھر ہم قسم لیں گے مخالف سے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھئی دس ہزار روپئے اس شخص پر قرض ہے وہ شخص قسم کھائے گا کہ مجھ پر اس کے کوئی بھی پیسے کوئی بھی رقم مجھ پر قرض نہیں ہے اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر لازم نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ میں گواہی پیش کرنا ہے اور مدعا آلے کے ذمے میں قسم کھانا ہے اس کے خلاف سے. یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی کے, کے ذمے میں ہے مدعی جو دعوی کرنے والا ہوتا ہے اور قسم کے ذمے میں ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے جی مداحی کے میں گواہی ہے اور مداحلے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے ذمے میں قسم البینت عالم گواہی مدعی پر ہے ولیمین اور قسم علمدعل جس پر دعویٰ کیا گیا ہو البینت گواہی علمدعی دعویٰ کرنے والے پر ہے ولیمین و علم اور قسم اس پر ہے جس پر دعوی کیا گیا ہو الب نہ عَلَ جس شخص پر دعوی کیا گیا ہو اس پر ہے یہ حدیث سمجھ میں آ گئی اچھے طریقے سے حدیث نمبر چھتیس المکمن و المک من ورائه سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے المؤمن, المؤمن اس, اس کو سمجھیے مؤمن ایمان والا مسلمان کیا کیا جز کا المکمن میر آت المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے مومن مومن کا شیشہ ہے کیا مطلب ہے اس کا حدیث کے اس ٹکڑے کا جس طرح آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھ کر درست کرتا ہے اپنے آپ کو اگر کہیں اس پر کوئی ایب لگا ہو تو اس کو دور کرتا ہے آئینے میں دیکھ کر اسی طرح مومن کو بھی دوسرے کے لیے آئینہ بننا چاہیے اگر کسی میں کوئی ایب دیکھ لے کسی میں کوئی برائی دیکھ لے تو بجائے اس کے کہ اس کا پرچار کرے اسے معاشرے کے اندر پھیلائے اس کو جا کر بتا دیں اور اس کے اس کو دور کر دیں ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان خود اس طرح بن جائے خود ایک مستقل طور پر ایسا آئینہ بن جائے کہ جس پہ لوگ اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کریں یعنی اپنے افعال وغیرہ کو اس طریقے سے درست کر لے اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو درست کریں ٹھیک ہے اپنی چال ڈال اپنی بول چال اپنا کردار اتنا صاف اور اتنا رکھیں کہ اسے دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو درست کریں اپنے آپ کو آئنا کریں یہ ہے المکمن خاص المکمین کا مطلب کہ مومن مومن کا آئینہ ہے ایک مطلب تو یہ کہ اس طرح بن جائے اگر کسی میں کوئی آئے دیکھے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کو جا کر بتائے نہ یہ کہ معاشرے کے اندر اس کا پرچار کرے دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود ایسے بن جائے کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو درست کرے المک منو ملکمن مومن مومن کا آئینہ ہے شیشہ حدیث کے دوسرے جرم نے فرمایا المک منو اخ نے اس کی وجہ بیان کی یقوف فوٹو تو کتابوں کے اندر آپ سب کے پاس ان لکھتا ہے یاتب جی آن جی, آن جی آن بس اچھی کر یقوب تو عن رو یا کرو وہ روح میں نہ جانے کس کس کے پاس کتاب بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی خیر بہرحال کتاب ہونی چاہیے ورنہ کبھی علم کا نور حاصل نہیں الفاظ آپ کے کانوں میں دل و میں پڑ جائیں گے لیکن الفاظ کا نام علم نہیں ہے. علم نام ہے نور کا جو روح کے اندر اتر جاتا ہے الفاظ انسان سیکھ لیتا ہے کا نام ہے نور کا نام الملور المن بھائی کو کہتے ہیں مومن مومن کفا یا پف اس کے معنی ہوتے ہیں کے معنی کیا ہوتے ہیں روکنا کفا یا پف یا کو پہلے مدارے اس معنی ہوتے ہیں اوکھنا زیا اس کے معنی ہوتے ہیں کا معنی اب کا معنی جائیداد کے بھی ہوتے ہیں زمین کے معنیٰ سے بھی ہیں ضائع کرنا نقصان کر دینا نقصان ضیات ہاتھ اور اس کا معنی ہوتے ہیں گھیرنے کے گھیر لینا کسی چیز کو احاطہ کر دینا اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ فلانے فلاں پلان چیز کا احاطہ کر لیا مطلب گھیر لیا تو یہ پودوں کا معنی گھیرنے کے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس معنی حفاظت کرنے کے بھی ہوتے ہیں کیا معنی حفاظت کرنا گھیرنا حفاظت کرنا تو جو انسان کسی چیز کو گھیر لیتا ہے تو گویا اسے محصول کر لیتا ہے فلانے فلاں پلان کتاب کا احاطہ کر لیا مطلب اسے مکمل طور پر پڑھ لیا سمجھ لیا اسے محفوظ کر لیا تو یہ خوش ہو کے معنیٰ حفاظت کرنے کے بھی ورای, ورا کے معنی ہوتے ہیں پیچھے وڑا معنی کیا ہوتے ہیں پیچھے خوش پیٹ پیچھے حالت ہے ربت میں غائب ہونے کی حالت موجودگی جی کی صورت میں نہیں بلکہ غائب ہونے کی صورت میں اب حدیث کر عبارت کو دیکھیے اور پھر ترجمے کو دیکھیے المؤمن اخو المؤمن المؤمن اخو المؤمن مینو افل مومن مومن کا بھائی ہے یق کو روکتا ہے اس سے اس کے نقصان کو اس کے نقصان کو یق کو روکتا ہے اس سے اس کے نقصان اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ اس روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ میں مواد اور اس کی حفاظت کرتا ہے وہ حفاظت کرتا ہے اس کی میں ہی اس کے پیچھے یعنی جب تک اس کا مسلمان بھائی اپنے موقع پر اپنے مقام پر موجود اور حاضر ہوتا ہے تب تک تو یہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھلائی ملے اس کو اچھائی ملے اس کو نیکی ملے اس کو میری طرف سے میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے آسانی ہو راحت ہو لیکن جب اگر وہ چلا جائے کہیں غائب ہو جائے سفر میں چلا جائے اپنے گھر باہر چھوڑ کر بیوی بچے بی اس کے بہن ہو اس کا مقام بنی ہو اور وہ سفر میں چلا جائے کسی کام کی وجہ سے کسی دوسرے مقام پر چلا جائے تو اس دوسرے معومن بھائی کا حق یہ ہے کہ اس کی مال و اولاد اس کی تمام تر چیزوں کی حفاظت پر لگے نہ غائب ہونے کی حالت میں دیکھتا رہے کہ اس کا کہیں نقصان نہ ہو جائے اس کی جائیداد ہے تو اس میں کچھ نقصان نہ ہو جائے اس کی کوئی اور چیز ہے تو اس میں کوئی نقصان اور ہوئے نہ آ جائے اس کی بیوی بی بچے ہیں تو ان کے حال احال لہتا رہے کہ ان پر کوئی پریشانی کا عالم نہ ہو تو یہ کس کا کام ہے مومن کا کام ہے کہ جب تک اس کا مومن بھائی اپنے مقام پر موجود ہے تو اس کی خیر خبر پھر بھی لیتا رہے اور اس سے نقصان کو دور کرتا رہے لیکن جب اگر وہ غائب ہو جائے کسی کام کی وجہ سے کئی سفر پر چلا جائے تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ یہ اس کی حبوبت کی حالت میں اس کے عدم موجودگی میں یہ اس کے گھر والوں کی اس کے مال و مقاع کی حفاظت کرے گی یہ کس کا کام ہے مومن کا کام جو نہیں کرتا تو سمجھ لیجیے کہ وہ کون ہے اب تو کہاں رو کی حالت میں کیا اس کی موجودگی میں ہی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں ہر ایک کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں ایسا نقصان پہنچا مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ وہ کسی کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اور چلتا پھرتا ہوا دیکھ ہی نہیں کرتے ان کو کوئی ہزم ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کیوں مسکرا رہا ہے یہ کیوں خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہے یہ کیوں چل پھر رہا ہے اور پھر اس کو مان صرف اس کی مسکراہٹ چھیننے کے لیے اس کے سکون کو توڑنے کے لیے اسے بے چین کرنے کے لیے وہ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں وہ اپنا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں اپنی جان بھی لگا دیتے ہیں اپنا وقت بھی لگا دیتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچے اپنے ہزار ہاں نقصان کر لیتے ہیں کس لیے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خاطر حسد بغض اعنا کی خاطر آج کل کیا ہے حسد سے بڑے ہوئے لوگ بغض سے بڑے ہوئے ہیں اعناط سے بڑے ہوئے ہیں جس کو آپ اٹھا کر دیکھیں وہ حسد سے بڑا ہوا ہے کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے دوسرے کی اس لیے مومن کی علامات کیا ہونی چاہیے مومن کو ہونا کیسے چاہیے المؤمن میں المون میں آپ ہی معاشرے میں رہتے دیکھیے لوگ جینے نہیں رہتے وہ تو کہتے ہیں کہ ممکن ہو تو ہمیں بھی یہ تو دور کی بات ہے کہ اس کی آدمی موجودگی میں اس کی حفاظت کی جائے اس کی موجودگی میں ہزار ہاتھ کوشش کی جاتی ہے کہ اسے نقصان پہنچایا جائے اس کی غیر موجودگی میں تو شاید لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کی مکان تو کیا اس کے مکان کی تہ میں جو زمین ہے مٹی ہے اس پہ بھی جلا کر کر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر کسی کے شر سے محفوظ رکھے شیطان کے شر سے بھی انسان کے شر سے بھی شرط تعالیٰ سب کی حفاظت من شرد پناہ مانگا کرے من والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے تو آج کل کیا ہے ہمارے معاشرے جادو طرح طرح کی پریشانیاں اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ اعوذ اور محبت زطین فل کاڑوناس ان دو سرتوں کا اپنا ہتھیار بنا لیجیے ہر نماز کے بعد چار پل ضرور پڑھیں اگر چار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ دو آخری جو محبت ہے فل کاڑوں کے برف ال پلک اور فل کاڑوں یہ دونوں ضرور شامل رکھیں ہر نماز کے بعد بھی صبح و شام کے اذکار میں بھی اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کو بھی سکھائے بتائیں آپ نے آپ تو اما پارا بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے نصاب میں شامل ہے امید ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا ہوگا اور آپ نے ان دونوں صورتوں کا پس منظر بھی پڑھ لیا ہوگا پھر ان صورتوں کے شانول کیا ہے شان عروج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس کی کیا صورت حال تھی کیسے ہوا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایک پڑھتا گیا اور وہ ایک ایک کھلتی چلی گئی تو بہرحال ان سوتوں کو اپنے ہتھیار کے طور پر آپ استعمال رکھیں اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کا انسان کی حفاظت فرماتے ہیں انسانوں سے بھی انسانوں کے شر سے بھی اور جنات کے بھی شر سے اس لیے ان کو اپنا معمول بنانا چاہیے المن و اق المن مومن مومن کا بھائی ہے یوفی آتا روکتا ہے اس سے اس کے نقصان کو یقوط میں واقعی ہی اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے جی یہ ہے آج کا آپ کا سبب کل کا انشاءاللہ شاء اللہ ہم ایک سبق اور پڑھیں گے